شورائی خلافت کا موروثی خلافت میں بدل جانا دوسرا سبب ہے باندیوں کے ساتھ شادیاں اور پھر ان باندیوں کا ملکی امور اور معاملات میں مداخلت کرنا آج کے سبق میں ہم تیسرے سبب کا ذکر کریں گے اس کا عنوان ہے تجنید الموالی آزاد کردہ غلاموں کے فوج کی تشکیل ہارون رشید کے بیٹے معتصم باللہ کی جب خلافت قائم ہوئی تو ان کے زمانے میں اسلامی لشکر پر جو عربی چھاپ تھی وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگی یعنی اسلامی لشکر میں عربوں کے بجائے ترکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ان ترکو کو دراصل ترکستان سے لایا جاتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے جنہیں ترکستان سے خرید کر لایا جاتا تھا پھر ان کو عسکری تربیت دی جاتی تھی جنگ کے لیے انہیں تیار کیا جاتا تھا ترکستان سے لائے جانے والے یہ بچے جو کہ دراصل غلام ہوتے تھے پھر انہیں عسکری تربیت دی جاتی تھی ان آزاد کردہ غلاموں کی ایک بڑی فوج عباسی خلافت میں وجود میں آئی خلیفہ واثق اور ان کے بعد متوکل کے زمانے میں ان ترک غلاموں کی فوج کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی حتا کہ ان میں سے بعض بڑے بڑے کماندار اور جرنیل بنے ومن ذلک الوقت ابحل الاسلام فی التی دفاع الحدود حدودی وقفت عندها فتوح الخلفاء راشدین ومن بادیم بنو امیا ان آزاد کردہ غلاموں کی فوج تشکیل پانے کے بعد سے اقدامی جہاد کا سلسلہ رک گیا اور خلفائے راشدین اور بن امیہ کے زمانے میں جہاں تک اسلامی فتوحات پہنچی تھی بس وہیں تک جا کر رک گئی اسلامی خلافت کی سرحدیں خلافت راشدہ اور بنو امیہ کے زمانے میں جو زمینیں فتح ہوئی تھی وہی زمینیں اسلامی حکومت کی سرحدیں کہلائیں وَقَدْ تَحَوَّلَ الْجُنْدُ الْمَوَالِ إِلَى جُنُودٍ مُرْتَزِقَةٍ ترک غلاموں سے تشکیل پانے والی یہ فوج تنخہ دار فوج میں بدل گئی اور جب بھی ان کی تنخہ میں تاخیر ہو جاتی تھی تو وہ لڑنے بڑھنے پر اتراتے تھے فوجی بغاوت کی دھمکیاں دیتے تھے وَقَدْ رَبْتَبُوا لِأَنفُسِهِمْ حُقُوقًا عِنَّ نَصْبِ الْخَلِیفَةِ برسم اور انہوں نے اپنے لیے مخصوص قسم کے حقوق بھی متعین کر لیے تھے جب بھی کوئی نیا خلیفہ متعین کیا جاتا تھا تو وہ بیعت کے نام سے ایک رسم انہوں نے جاری کی ہوئی تھی جس میں دل کھول کر یہ ترک فوج لوٹ مار کیا کرتی تھی استاد محترم نے ان آزاد کردہ غلاموں کی فوج کی تشکیل کو خلافت کے سقوط کے اسباب میں شمار کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں جیسے کہ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انہیں ترکستان سے بچپن میں لایا جاتا تھا فوجی تربیت اور عسکری خدمات کے لیے انہیں تیار کیا جاتا تھا یعنی نظریاتی اعتبار سے اس قابل اور اس لائق نہیں تھے کہ ان کے بل بوتے پر اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت کی حفاظت کی جائے یہی وجہ ہے کہ خلاف راشدین کے زمانے میں اور ان کے بعد بنو امیہ کے زمانے میں فتوحات جو آگے بڑھ رہی تھیں وہ رک گئی اور خلفاء کو مسلمانوں کو انہی مرتوحا علاقوں پر قناعت کرنی پڑی اقدامی حالت سے دفاعی حالت میں آگئے مسلمان پہلے مسلمان کافر ممالک پر حملے کر کے اللہ کے نام پر اور اسلام کے نام پر ان ممالک کو فتح کر کے دین اسلام کی دعوت پہنچایا کرتے تھے جبکہ ان آزاد کردہ غلاموں کی فوجیں تشکیل پانے کے بعد ان فتوحات میں خاطر خواہ ترقی نہیں ہو سکی میرے بھائیو آج بھی ہمارے ممالک میں جو فوجیں موجود ہیں جو آرمی موجود ہے یہ بھی ایک تنخواہ دار آرمی ہے جیسے کہ پاک آرمی کی طرف سے جو رسالہ چھاپا جاتا ہے ہلال اس رسالے میں باقاعدہ واضح طور پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ پاک آرمی ایک پروفیشنل فوج ہے یعنی جس کا کام لڑنا ہے چاہے جس سے بھی لڑنا پڑے پاکستانی تاریخ میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس فوج نے ہر وقت اپنے مخالفین سے لڑائی لڑی ہے چاہے وہ مخالفین مسلمان ہوں کافر ہوں ہندو ہوں خصوصی طور پر اس فوج کی لڑائی مسلمانوں کے خلاف زیادہ کارآمد ثابت ہوئی ہے ہندو کے مقابلے میں یہ نہ تو 65 کی جنگ میں کامیاب ہو سکی ہے اور نہ ہی 71 کی جنگ میں کامیاب ہو سکی ہے نظریاتی اعتبار سے اس فوج کی جو تربیت ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کی حفاظت کرنی ہے چاہے اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جائیں مساجد و مدارس کو تباہ و برباد کر دیا جائے لیکن پاکستان کی حفاظت کرنی ہے جو کہ دراصل پاکستان کے مغرور و سرکش حکمرانوں کی حفاظت ہے ورنہ کسی بھی ملک کی حفاظت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس ملک کی زمینی اور نظریاتی دونوں قسم کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے لیکن افسوس کے وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس میں یہ دکھایا جا سکے کہ پاک آرمی نے کبھی بھی پاکستان کی زمینی سرحدوں کی یا نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہو زمینی سرحدوں کی حفاظت کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بنگال کی مثال لے لیتے ہیں انیس سو میں زمینی سرحدوں کی حفاظت کا جو کارنامہ پاکستان کی فوج نے انجام دیا وہ یہی ہے کہ پاکستان کا ایک پورا حصہ مشرقی پاکستان مسلمانوں سے ہندوؤں نے چھین لیا نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بات اگر آپ کرتے ہیں زندہ تازہ ترین جو مثال ہے وہ اس فوج کا مسلمانوں اور مجاہدین کے خلاف امریکیوں کی حمایت کرنا امریکیوں کو اڈے فراہم کرنا امریکیوں کی خدمت کرنا اور مجاہدین کا قتل عام کرنا ہے اسے یہ معلوم ہوا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے اس کی عسکری تربیت سے پہلے فوجی ٹریننگ سے پہلے نظریاتی تربیت اس کی ہونی چاہیے یعنی تم کون ہو تمہارا دین کیا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے تمہارا نظریہ کیا ہے اللہ نے تمہیں کیا کہا ہے پیغمبر نے تمہیں کیا ذمہ داریاں حوالے کی ہیں ان سب کا ہر فوجی کو علم ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمد امارت عمارت اسلامیہ افغانستان کے جو مجاہدین ہیں جنہیں معروف معنوں میں طالبان کہا جاتا ہے یہ طالبان در اصل امارت اسلامیہ کی فوج ہے اور اس فوج کی کوئی خاص باقاعدہ تنخواہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس فوج کی اس درجے عسکری تعلیم و تربیت ہے جتنی کہ ان کے دشمنوں کی ہے ظاہر سی بات ہے کہ امریکیوں کی طرح طالبان کی عسکری اور فوجی تعلیم و تربیت بالکل نہیں امریکی تو سال سال عسکری تعلیمی اداروں میں سبق پڑتے ہیں باقاعدہ ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے جب کہ طالبان کی عسکری اعتبار سے کوئی خاص باقاعدہ تعلیم و تربیت نہیں ہوتی لیکن طالبان کی باقاعدہ نظریاتی تربیت ضرور ہوتی ہے اور طالبان کے باقاعدہ نظریاتی تربیت کے مراکز یہ مساجد و مدارس ہیں جنہیں ختم کرنے کے لیے امریکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے لیکن الاسلام ولا اسلام غالب آئے گا مغلوب نہیں ہوگا یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے چنانچہ عسکری تربیت خان ناقص ہی کیوں نہ ہو لیکن نظریاتی تربیت اگر پختہ ہو مضبوط ہو باقاعدہ ہو تو ایسی فوج کامیاب رہتی ہے کامران رہتی ہے اور ایسی فوج فرعونی لشکر کے خلاف بھی لڑ سکتی ہے نمرودی لشکر کے خلاف بھی لڑ سکتی ہے اور ایسی فوج اس زمانے میں اپنے آپ کو سپر پاور کہلوانے والی امریکی فوج کے خلاف بھی لڑ سکتی ہے اور اس سپر پاور کو صفر پاور میں تبدیل کرنے کی اللہ کے فضل و کرم سے طاقت اور قوت رکھتی ہے خلاصہ آج کے درس کا یہ ہوا کہ عباسی خلافت میں جب سے ہارون رشید کے صاحبزاد محتسم بلّہ کے زمانے میں ترک غلاموں کی فوج تشکیل پانی شروع ہوئی جن کی عسکری تعلیم و تربیت زبردست انداز میں کی جاتی تھی لیکن نظریاتی تربیت کا کوئی خاص نظام نہیں تھا یا یوں کہا جائے کہ نظریاتی تربیت کا فقدان تھا چنانچہ وہ ایک تنخواہ دار فوج اور نوکر میں بدل چکے تھے جب تک انہیں تنخواہ ملتی وفا کرتے تنخواہ نہ ملتی تو جفا کرتے خود میرا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے پاکستانی فوج کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وزیرستان میں کئی بار مخابرے کے ذریعے وائرلیس کے ذریعے ہماری جب بھی اس فوج سے بات چیت ہوئی ہے تو یہ تنخواہ کی بات زیادہ کیا کرتے تھے اور کئی بار ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر آپ کو تنخواہ نہ دی جائے تو کیا آپ یہ خدمت کریں گے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ بابا اگر ہمیں تنخواہ نہ دی جائے تو ہم یہ نوکری چھوڑ دیں گے معلوم ہوا کہ ہلال نامی رسالے میں جو کچھ پاکستان آرمی کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان آرمی ایک پروفیشنل ادارہ ہے جس کا کام لڑنا ہے چاہے اپنے والد کے خلاف لڑنا پڑے یا اپنی والدہ کے خلاف لڑنا پڑے چاہے اپنی بہن کے خلاف لڑنا پڑے چاہے اپنے بھائی کے خلاف لڑنا پڑے اور اس کی زندہ مثال لال مسجد کا واقعہ ہے جہاں یہ فوج اپنے بابا اپنی ماما اور اپنی بہنوں بھائیوں کے خلاف لڑی ہے میرے بھائیوں اگر ہم ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی فوج بھی بنانی پڑے گی جو نظریاتی اعتبار سے مضبوط ہو اور عسکری اعتبار سے بھی مضبوط ہو لیکن نظریاتی تربیت یہ پہلا مرحلہ ہے اور عسکری تربیت یہ ثانوی مرحلہ ہے جب کہ جیسے کہ عباسی خلافت میں اس ترتیب کو برعکس کر دیا گیا تھا اور نتیجہ خلافت کی کمزوری اور بلاخر سقوط ہوا عثمانی خلافت میں بھی اسی طرح ہوا اور آج پاکستان میں بھی یہی کچھ نظر آ رہا ہے جب کہ جنہوں نے نظریاتی تربیت کو اولین درجہ دیا اور عسکری تربیت کی بھی کوشش کی انہیں اللہ تعالی نے امریکہ کے خلاف فتح نصیب کی غلبہ عطا کیا اللہ تعالی میں حقیقی معنوں میں اسلامی حکومت کے قیام کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی حکومت کے استحکام کے لیے بہترین اسلامی فوج تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی خلقی محمد والی وسحب اجمائین سبحانك اللهم وبحمدك الشدوان لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته